یہ تو وزیر خزانہ سے پوچھے ہاں کہ ایک مزدور کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے وزیر خزانہ بتائے گا آپ ٹھیک ہم نے تو ایک جلسے میں کہا کہ ایک آدمی کی تنخواہ سات ہزار ہے اور وزیر خزانہ سے کہو کہ اس کے گھر کا بجٹ بنا کہ ایک میاں بیوی دو ہیں اور دو بچے ہیں وہ بجلی بھی جلاتا ہے گیس بھی جلاتا ہے اور بہت ممکن مکان کا کرایہ بھی دیتا ہوگا کھانا پانی روٹی سالن یہ بھی سب کرتا ہے اسکول کی فیس بھی دیتا ہے اسکول کی کتابیں بھی خریدتا تو ہمارا وزیر خزانہ یہ بتائے کہ یہ سات ہزار روپے بجٹ کیسے بنے گا ٹھیک کم سے کم معاوضہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی ضروریات جو ہیں وہ سب اس میں پوری ہو جائیں اب یہ جو ہے کیونکہ اب شریعت کا نظام تو ہے نا من نام بھی آپ کا کیس کسی قاضی کے پاس بھیجتے وہ آٹے نمک کا بھاؤ معلوم کر کے اسکولوں کے فیس اور سب معلوم کر کے آپ کو بتاتا کہ اتنا اس کے ساتھ ہونا چاہیے یہ ممکن ہی نہیں اس زمانے تو یہی وجہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چوری ڈکیتی وغیرہ وغیرہ اس کی ایجاد کیا ہے اس کی ایجاد یہ اگر آپ کو نالج ہو کچھ پڑھتے ہو اخبار انٹرنیٹ تو آج کل سارے مسلوں کا حل آپ ایک پورا حساب نکالے کہ یہاں لائن آڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے پولیس پر کتنا خرچ ہو رہا ہے پولیس کا عملہ کتنا بڑھ رہا ہے رینجرس پہ کتنا خرچ ہو رہا یہ اربوں روپیے میں ہے اگر یہ اربوں روپیے آپ لوگوں کے روزگار پر لگا بجلی پیدا ہو کارخانے ہوئے تو لوگوں کے لیے سہولت ہم تو لڑائی جھگڑے میں اربوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں اربوں روپیہ بلا روزانہ اب مجھے بتائیے تو ایسی حال میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ ہمارے وزیر خزانہ کو خط لکھ کر کے معلوم کریں کہ بھی ایک آدمی کی تنخواہ ہونی چاہیے اور آپ نے یہ کہا کہ کم سے کم سات ہزار ہونی چاہیے سات ہزار میں ملک کا بجٹ تو بعد میں بنائیں ایک چار دیواری میاں بیوی بی, دو بچوں کا بجٹ بنا کر کے بتا دیں کہ آٹھ ہزار سات ہزار میں کیسے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں امید ہے کہ آپ عمل کریں ہم اپنے ملازمین گزاری اتنی تنخواہ دیتے ہوں لیکن آپ کسی اور طریقے سے ان کی مامد کریں اگر وہ ہاشمی اگر وہ سید نہ ہو تو آپ اپنے حلال مال سے جو زکوت نکالتے ہیں وہ اپنے ملازمین کو دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے اپنے جو اقاریب ہیں آپ کے اعزا ہیں اکربا ہیں مدارس ہیں یا اور جو جو ان کو بھی دیں آپ تو ان غریبوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کی یا ملازمت کر رہے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو کسی حد تک ان کے درد کا مداوہ ہو سکتا ہے یہ میری تجویز ہے اور کوئی سار جی فرمائیے ہو